السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله صلوات الله وسلام علیه وعلى اله و علی اصحابہ ومن اهتدى بهدیه و سنن بسنته الیوم الدین وبعد معزز معذرین و ناظرات و سامعين و درس में مہدی علیہ السلاۃ والسلام کے تعلق سے ہماری گفتگو ہوگی ان کا ظہور بڑی نشانیوں سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانی ہے اور اسلام کا بڑا ہی بنیادی اور ہم عقیدہ ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیشہ سے جو بدعقیدہ لوگ ہیں انہوں نے اس عقیدے کو تختِ مشق بنا رکھا ہے اس لیے بہت سارے لوگوں نے میدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور اس کا ذکر انشاءاللہ شاء اللہ اگلے آپ کے سامنے کریں گے جبکہ جو مستشرقین ہیں اور جو ان کے ہمنما ہیں جو عقل پرست لوگ ہیں جو دین کی ہر بات کو اپنے عقل کے کسوٹی پر پرکھتے ہیں انہوں نے اس کا انکار بھی کر دیا اور کہا یہ سب خرافات ہے اور یہ سب جھوٹی باتیں ہیں مہدی نام کا کوئی شخص دنیا کے اندر نہیں آئے گا حالانکہ یہ باتیں سراسر غلط ہیں اور مہدی علیہ السلام کے ظہور کی جہاں تک بات ہے تو اس کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں وہ متواتر کے درجے کی ہیں جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے اور یہ عقیدہ کی قیامت سے پہلے ایک ایسے شخص کا ظہور جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کا اقتدار ہوگا وہ اکیلا تنے تنہا پوری دنیا کا یا ارب و اجب کا مالک اور حکمراں ہوگا یہ یہودیت نصرانیت اور دین اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے یہ اور بات ہے کہ وہ شخصیت تینوں مذاہب کے ہاں الگ الگ ہے یہودی جس کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں وہ دین اسلام کے مطابق وہ کافر ہوگا جان ہوگا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوگا پھر بعد میں ربوبیت کا اور الوہیت کا ان رب ہونے کا بھی وہ دعویٰ کرے گا اور اس کے ماننے والے زیادہ تر یہودی ہوں گے اتراک ہوں گے عام قسم کے لوگ ہوں گے ان پڑھ جاہل اور دیہاتی ہوں گے عورتیں ہوں گی اور اس کی ایک صفت یہ بھی ہوگی کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی اور وہ خراسان سے نکلے گا یہودی ہوگا تو یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ مہدی ہوگا کی وہ تجال ہوگا اور وہ تجال بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے اور بہت بڑا فکنہ ہے اور ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے جیسا کہ دجال کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ اللہ ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے نصارہ کے مطابق مہدی جو ہوں گے ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام یہ مہدی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ جو ہے وہ مہدی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عیشا علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان کا دوبارہ دنیا میں تشریف لانا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لیکن مذہب اسلام کے عقیدے کے مطابق وہ مہدی ہوں گے اور نہ ہی نبی ہوں گے یعنی وہ مہدی نہیں ہوں گے وہ نبی تھے دنیا میں دوبارہ جب آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور پیروکار کی حیثیت سے تشریف لائیں گے وہ نبی اور رسول بن کر کے تشریف نہیں لائیں گے اور نہ ہی حدیثوں میں جس مہدی کی بشارت سنائی گئی ہے یا جس مہدی کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی ہے وہ مہدی نہیں ہوں گے بلکہ وہ ہمانوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے جیسا کہ ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ بیان کرنے والے تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا میں آئیں گے وہ اور ان کا نزول ہوگا اس وقت وہ زندہ ہیں آسمانوں پر ہیں اور وہ دنیا کے اندر آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مہدی علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے اور دونوں مل کر کے دجال کا سے جنگ کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام پہ نیزے سے دجال پر پروار کریں گے اور دجال جو ہے اس نیزے سے مر جائے گا تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ مہدی نہیں ہوں گے جن کی پیشینگوئی احادیث کے اندر کی گئی ہے مہدی علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے اور مہدی علیہ السلام کے وفات کے بعد ذمام خلافت انہی کے ہاتھ میں آئے گی حستے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آئے گی انہیں کے دور میں یاجوج اور ماجود کا ظہور ہوگا اور انہی کی بد دعا سے یاجوج اور معجوز کی ہلاکت بھی ہوگی اور اللہ کی طرف سے جو مقررہ مدت ہوگی وہ مدت رہنے کے بعد ان کی طبعی موت ہو جائے گی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے تو نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو مہدی مانتے ہیں حالانکہ اسلام کے عقیدے کے مطابق وہ مہدی نہیں بلکہ وہ متبعۂ سنت اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور پیروکار کی حیثیت سے دوبارہ دنیا کے اندر وہ آئیں گے اور ان کا درجہ مہدی علیہ السلام سے اونچا ہوگا اور اونچا ہے کیونکہ وہ نبی ہیں اور نبی کا درجہ اونچا ہوتا ہے اس کائنات میں اس روئے زمین پر سب سے اونچا مقام انبیاء کرام کا ہے لہٰذا اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے ار الازم نبی و رسولوں میں سے ہیں ہنس عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام تو اس لیے وہ آئیں گے دنیا کے اندر لیکن وہ مہدی نہیں ہوں گے کیونکہ جو مہدی ہوں گے ان کا نام احمد یا محمد بن عبداللہ ہوگا یا احمد بن عبداللہ ہوگا یا محمد بن عبداللہ ہوگا ہمانبی کے خاندان سے ہوں گے وہ جبکہ کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ہمانبی کے خاندان سے نہیں ہیں وہ بن اسرائیل میں سے ہیں لہذا عیسیٰ علیہ السلام وہ مہندی نہیں ہوں گے جن کی پیشین گوئیاں حدیثوں کے اندر کی گئی ہیں البتہ ان کا وہ آئیں گے دنیا کے اندر اور عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے مہدی علیہ السلام ہی امامت کرائیں گے انہیں کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قدر کریں گے دونوں مل کر کے اس سے جنگ لڑیں گے دجال سے یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر حدیث سے ثابت شدہ ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام مہدی نہیں ہوں گے اسلام کے مطابق جو مہدی ہوں گے وہ فاطمہ بنتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریت اور حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے ان کا نام یا تو احمد ہوگا یا تو محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا مکہ میں ان کا ظہور ہوگا ان کے ظہور کے بعد بڑی بڑی نشانیوں کا دور شروع ہو جائے گا پوری دنیا بالخصوص عرب ممالک پر وہ حکومت کریں گے ان کے ظہور اور ان کے آنے سے ظلم و زیادتی کا دور ختم ہو جائے گا عدل انصاب کا دور دورہ شروع ہو جائے گا مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا اور انہی کی قیادت میں انہیں کی سربراہی میں نشرانیت کا سب سے مضبوط اور قدیم قلعہ روم فتح ہوگا مہدی علیہ السلام کی خلافت ہی کے دوران دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا وہ مہدی محض علیہ السلام کی امامت میں اشرات فجر ادا کریں گے پھر دونوں مل کر کے دجال سے قطال کریں گے دجال جال کے پاس ستر ہزار یہودیوں کا لشکر ہوگا اور دجال کو عیسیٰ علیہ السلام مقام لطف پر جہاں اس وقت اسرائیل کا رپورٹ ہے اپنے نیزے سے قتر کر دیں گے جس کی پوری جس کی وجہ سے پوری روئے زمین سے یہودیت اور نسرانیت کا خاتمہ ہو جائے گا اور دنیا میں صرف اسلام کا غلبہ رہے گا اس کے بعد مہدی علیہ السلام کی کچھ سالوں کے بعد وفات ہو جائے گی اور غالبا ان کی نماز جنازہ عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اس کے بعد میں خلافت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائے گی تو یہ ہے مہدی علیہ السلام کے بارے میں مختصر طور پر جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا مہدی علیہ السلام سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں کئی حدیث وارد ہیں جن میں حسن بھی ہیں صحیح بھی ہیں حسن بھی ہیں ضعیف بھی ہیں موضوع بھی ہیں ہر طرح کی حدیثیں ہیں اور ان حدیثوں کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں پہلا حصہ وہ مخصوص حدیث ہیں جن میں مہدی کا ذکر بصراہت موجود ہے صراحت کے ساتھ موجود ہے ان کا نام موجود ہے یا سراحت کے ساتھ ان کا ذکر ہے نمبر دو عمومی حدیثیں جن میں ان کے اوس بیان کیے گئے ہیں نام کا ذکر نہیں ملتا ان کے اوصاف علامات بیان کیے گئے ہیں کہ ان کے دور میں عید انصاف ہوگا مال کی فراوانی ہوگی اور اس طریقے سے اور دیگر نشانیاں بیان کی گئی ہیں علامات بیان کی گئی ہیں لیکن ان کا نام نہیں لیا گیا امام شوقان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام متعلق سے مروی جو حدیثیں ہیں ان کی مجموعی تعداد پچاس ہے جن میں صحیح بھی ہیں حسن بھی ہیں اور قابل جبر ضعیب بھی ہیں یعنی ضعف ان کا کمزور ہے اور وہ شواہد اور مطابعات کی بنا پر وہ قابل عمل حدیثیں ہو جاتی ہیں حسن لغیر ہی کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں اور پھر فرماتے یہ حدیثیں بلا شک متواتر کے درجے میں ہیں امام شکان رحمتہ اللہ نے بیان بیان کیے ہے بات بیان کی ہے اور اسے سے امام سفاری امام سفارینی نے اور امام صدیق حسن خان نے جو مہدی سے متعلق حدیثیں ہیں ان کو متوطر قرار دیا ہے اور مہدی سے متعلق جو روایت کرنے والے صحابہ ہیں ان کی مجموعی تعداد جو ہے چھبیس ہے یعنی چھبیس صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مہدی کے بارے میں حدیثیں بیان کی ہیں اور جہاں تک آثار کا تعلق ہے تو کم و بیش اٹھائیس آثار ہیں جو مختلف صحابہ کرام سے مر ہیں تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے اور یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بڑی نشانیوں سے پہلے ان کا ظہور ہوگا اور انہی کے دور میں ایشا علیہ السلام آئیں گے اور دونوں مل کر کے دجال سے قطال کریں گے اور اس کو ختم کریں گے مہدی کا معنی کیا ہے مہدی کا معنی مہدی کوئی خاندانی یا ذاتی نام نہیں ہے بلکہ یہ اپنے لغوی معنی ہدایت یافتہ شخص کے معنی میں استعمال ہوا ہے مہدی یہ نام نہیں ہوگا ان کا ان کا نام احمد بن عبداللہ یا محمد بن عبداللہ ہوگا تو مہدی ہدایت یافتہ جیسا کہ ارباد بن ساری رضی اللہ عنہ کی جو مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ بسنتی و سنت الخلفا الراشدین المحدین مہدین یا مہدی کی جمع ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہدایت یافتہ خلیفہ یا حاکم جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق عدلانصاب کے اصولوں پر نظام حکومت قائم کرے اس کو مہدی کہا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مہدی کہا جاتا تو اگر آپ معنی دیکھیں گے تو عیشا علیہ السلام بھی مہدی ہو جائیں گے لیکن حدیثوں میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور جس مہدی کے آنے کی بات کہی گئی ہے اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کون ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ایک شخص ہوں گے جن کا نام محمد یا محمد بن عبداللہ ہوگا ان کے ظہور کا وقت کیا ہوگا ان کے ظہور کے وقت کی کوئی حتمی تاریخ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دن متعین کیا گیا ہے البتہ جب ہر طرف قتل و غارت ظلم و فساد اور لوٹ مار عام ہوگا برائیاں اور زیادتیاں عروج پر ہوں گی منکرات اور خواہش کھلے عام ہوں کیے جائیں گے کمزوروں اور بے بسوں پر ظلم و زیادتی کی انتہا ہو چکی ہوگی عدل انصاف نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی اس وقت امت مسلمہ کسی نجات دہندہ کی منتظر ہوگی این اسی وقت رکن ایمانی اور حضرت سعود کے درمیان لوگ آلے بیت رسول کے ایک انتہائی شالح و دیندار شخص کو ان کی علامات دیکھ کر کے ان کو پہچان لیں گے کہ یہی مہدی ہیں جن کا ذکر آدیش میں آیا ہوا ہے اور پھر ان پر بیعت کا سلسلہ جاری ہو جائے گا سب سے پہلی بیعت رکن ایمانی اور حضرت سعود کے درمیان جو ہے کی جائے گی سب سے پہلی بیعت مکے کے اندر ہوگی اور وہ خود اعلان نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں لوگ ان کے اندر نشانیاں دے کر کے علامات دے کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اس طریقے سے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے انتہائی نیک دین دار شخص ہوں گے اور ان کی علامات دے کر کے لوگ ان کو پہنچان لیں گے اس وقت مسلمانوں کی جو حکومت ہوگی اور اس کا جو دار الخلافہ ہوگا وہ دمشق ہوگا لوگ اسے کیا سمجھیں گے حکومت اسے اپنے خلاف بغاوت سمجھ کر کے ایک بڑا لشکر امام مہدی کی سرکوبی کے لیے روانہ کرے گی وہ لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے ہمارے خلاف جو ہے بغاوت کیا ہے تو ان کی سرکوبی کے لیے ان کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر دمشق سے آئے گا ان کی سرکوبی کرنے کے لیے لیکن اللہ رب العالمین امام مہدی کی مدد کرے گا اور ایک آدمی کو چھوڑ کر سالش کر مکہ سے پہلے ہی بیدہ یعنی صحرا میں دھنس جائے گا وہی ایک آدمی جو بچے گا وہی واپس جا کر کے دمشق کی حکومت کو اس حادثے کی پوری اطلاع کرے گا اور یہ خبر پورے عالم میں پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گی اب لوگوں کو مکمل یقین ہو جائے گا کہ یہ مہدیے مودود ہیں جن کا ذکرہ حادث میں ہوا ہے اب ہر طرف سے مسلمان خواہ علما ہو یا عوام جوک درجوگ مکہ کی طرف روانہ ہوں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے مہدی کا جو نام ہوگا حدیث کے درمیان کیا گیا ہے ان کا نام یا تو محمد ہوگا یا تو احمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ اللہ ہوگا آل بیت سے ان کا تعلق ہوگا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشاد ہے دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کا مالک ایسا شخص نہ ہو جائے جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا ہماروی کا نام احمد اور محمد لہذا ان کا بھی نام یا تو احمد ہو گئے تو محمد ہوگا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عیسو ترمیزی کی صحیح روایت ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے گا تب بھی اللہ تعالی اس دن کو اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرے خاندان یا میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو خلیفہ بنائے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا یہ ابو نبوداؤت کے ہے دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ان کا نام یا تو احمد یا محمد ہوگا ان کے والد کا نام عبداللہ اللہ ہوگا اور ان میں سلم فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ مہدی میرے خاندان اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے یہ سن ابو داود کی روایت ہے یہ ابو داود کی صحیح روایت ان ساری حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نبی کے خاندان سے ہوں گے ان کا نام احمد محمد بن عبداللہ ہوگا حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہونے کی حکمت کیا ہوگی یہ امام ابوالقیم رحمت اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ حکمت ہوگی جیسا کہ آپ لوگوں کو تاریخ معلوم ہے کہ خلیفے راشد علی رضی اللہ انہوں کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے دو خلیفہ ہو گئے تھے ایک ملک شام میں حست عبیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبی اور اس کے قرب و جوار میں انہی کی حکومت تھی اور عراق اور حجاز میں حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھ ماہ خلافت کی اس کے بعد انہوں نے حسط ابیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور ابیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا اور ان کے جو بھی ماننے والے تھے جنہوں نے ان کے ہاتھ اور بیعت کیا تھا سب سے کہا کہ ان کو ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اور ان کو خلیفہ تسلیم کر لو اس طریقے سے مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو پیشین گوئی کی تھی کہ یہ میرا بیٹا سردار ہوگا اور اللہ اس کے ذریعے سے ہم دو مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا تو اس طریقے سے وہ پیشین گوئی پوری ہو گئی اور اسی سال کو آم الجمع قرار دیا گیا کیونکہ ساری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان تھے سب کا ایک خلیفہ سب کا ایک حاکم سب کا ایک حکمرہ اور وہ تھے خلیفہ عادل اور منصف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جنہیں خلافت ملی اور بیس سال تک انہوں نے خلافت کی حستے امیر معاویہ جو کاتبیں وہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برادر نسبتی ہیں اور ان کے بڑے فضائل ہیں بڑے کمالات ہیں بڑی ہیں احادیث میں ان کے تعلق سے آئی ہوئی ہیں تو ان کو خلافت ملی اور بیس سال تک انہوں نے خلافت کی تو اللہ رب العالمین نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہتر بدلہ فرمایا اور انہیں کی ذریت میں سے مہدی علیہ السلام کو پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی کیونکہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے لیے کچھ چھوڑتا ہے اللہ رب العالمین اسے اس سے بہتر صلہ اور انعام دیتا ہے تو اللہ رب العالمین نے بہتر بدلا دیا ان کی ضروریت کو ہنستِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہی میں سے حسد ایک کو پوری دنیا کی خلافت عطا فرمائی اور وہ ہوں گے مہدی جن کا لقب ہوگا اور نام ان کا احمد یا محمد بن عبداللہ ہوگا تو یہ بات بیان کی ہے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں تخلیقی صفات احادیث کے اندر ایک تو ایک ہی ان کی پیشانی بڑی کشادہ ہوگی اور اونچی ان کی ناک ہوگی لمبی ناک ہوگی ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے مہدی مجھ سے ہوگا اس کی پیشانی کشادہ اور ناک اونچی اور پتلی ہوگی وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و زور سے بھری ہوئی تھی اور وہ سات سال تک حکومت کریں گے اسلو نبو داؤت کی روایت ہے ان کا ظہور کہاں ہوگا وہ مکہ میں نکلیں گے اور ان کا ظہور اپنے لیے نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے لیے ہوگا اور ان کے ظہور میں پوری ملت اسلامیہ کا خیر مزمر ہوگا پوشیدہ ہوگا اللہ رب العامین اہل مشرق کے لوگوں سے ان کی مدد کرے گا وہ ان کے ساتھ جہاد کریں گے دین کے سپاہی بنیں گے اور ان کے ہاتھوں میں کالے جھنڈے ہوں گے یہ بھی نوازا کی روایت ہے بیعت کی جو شروعات ہوگی وہ رکن مانی اور حج کے درمیان ہوگی کالے جھنڈے سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر کوئی جماعت آج اٹھے اور کالا جھنڈا لے لے اور کہے تو ہم تو مہدی کے قافلے کے یا مہدی کے لشکر میں سے ہیں تو یہ نہیں کیوں یہ جھوٹی بات ہوگی اس لیے کہ بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ ساری نشانیاں پائی جانی چاہیے صرف ایک نشانی سے نہیں ہو جائے گا وہ ساری نشانیاں جو حادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ نشانیاں پائی جانی چاہیے جیسے انہی کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دجال بھی انہی کے دور میں آئے گا دونوں مل کر کے دجال کو قتل کریں گے یہ چیز بھی پائی جانے چاہیے اور بھی نشانیاں جو بیان کی گئی ہیں تو یہ نہیں کہ ایک چیز کو لے لیا کسی جماعت نے کسی گروہ نے اور کہا کہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے لہذا ہم ہی اس سے مراد ہیں یہ سب کیا ہے حدیث کا غلط معنی ہے غلط تعویل ہے اور حدیث کو اس کے صحیح معنی سے پھیر دینا ہے لہذا یہ بات صحیح نہیں ہوگی مہدی علیہ السلام کی جو بیعت شروع ہوگی وہ رکنے امانی اور حج صورت کے درمیان بیت پہلی بیت لی جائے گی اور بیت اللہ کے ماننے والوں کی نظر میں جیسا کہ حدیث آتی ہے ابو حرض نے روایت تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے رکنے مانی اور حضرت صد کے درمیان بہتری جائے گی اور بیت اللہ کے ماننے والوں کی نظر میں اس کی حیبت ختم ہو جائے گی اور جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو پھر عرب کی ہلاکت یقینی ہو جائے گی پھر حبشہ والے آئیں گے جو اسے توڑ ڈالیں گے پھر اس کے بعد اس کی تعمیر نہیں ہو پائے گی اور وہی لوگ کعبہ کے خزانے کو بھی لوٹ لیں گے یہ مسلم احمد کی صحیح سمت سے روایت ہے اور اس میں کعبے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کی جب کعبہ کے ماننے والے مسلمان خود کعبہ کا احترام نہیں کریں گے ان کے دلوں سے اس کی احبیت ختم ہو جائے گی تو پھر عرب کی ہلاکت بھی یقینی ہو جائے گی پوری دنیا ہلاک ہو جائے گی پوری دنیا ختم ہو جائے گی اور پھر جب مسلمان باقی نہیں رہیں گے دنیا کے اندر تو پھر کیا ہوگا کھانے کعبہ کو توڑ دیا جائے گا جیسا کہ پہلے میں نشانی آپ کے سامنے بیان کر چکا مہدی علیہ السلام بات کا علم نہیں ہوگا کہ وہ وہی مہدی مود ہیں یہاں تک کہ لوگ خود آ کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کے ارد گرد لوگ جمع ہو جائیں گے اور نہ ہی وہ خلافت کے دعوے دار ہوں گے ان کا دعویٰ نہیں ہوگا کہ مجھے خلیفہ بناؤ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو جیسا کہ آج کے بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں میرے ہاتھ پر آ کر کے بیت کرو آگے اس کا ذکر آئے گا بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو مہدی کہا اور لوگوں سے کہا کہ میرے اوپر آ کر کے بیت کرو تو مہدی علیہ السلام ایسا نہیں کریں گے وہ کسی کو بلائیں گے نہیں لیکن بلکہ لو خود ان کی نشانیوں کو پائے جانے والی ان کے اندر نشانی پائے جانے والی نشانیوں کو دیکھ کر کے ان کے ہاتھ پر آ کر کے بیت کریں گے اور اتنے متوازے ہوں گے کہ اپنے آپ کو اس کا اہل بھی نہیں سمجھیں گے یہ نہیں سمجھیں گے کہ میں اس کا اہل ہوں یہ تو اللہ ابرامن کی طرف سے ان کو ذمہ داری دی جائے گی بلکہ لوگ علامات دے کر کے زبردستی ان کے ہاتھوں بید کریں گے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کے نشاد ہے مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی خلافت کے انتظام ایک ہی رات میں فرما دے گا ابن ماجہ کی حسن وایت یعنی اللہ حرب الامن کو تیار کرے گا اور اس طریقے سے زمام خلافت پوری دنیا کے ان کے ہاتھ میں آئے گی ان کی سرکوبی کے لیے جو لشکر آئے گا دمشق سے وہ تباہ ہو جائے گا اللہ کے سولول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اس گھر یعنی خانہ کعبہ میں کچھ لوگ پناہ لے لیں گے جن کے پاس دشمن کا حملہ روکنے کی طاقت نہیں ہوگی نہ ہی ان کی تعداد زیادہ ہوگی نہ ہی ان کے پاس اسلحہ ہوگا ایک لشکر ان کے پاس جائے گا جب وہ بیدہ میں پہنچیں گے انہیں دھسا دیا جائے گا اسے مسلم کر بات بیدہ یعنی مکے سے دور صحرا میں جب وہ پہنچے گا لشکر تو انہیں دھسا دیا جائے گا اور ایک آدمی بچے جائے گا اور یہ دمشق سے یہ لشکر آئے گا کیونکہ دمشق کی جو حکومت ہوگی وہ یہ سمجھے گی مسلمانوں کی کہ وہ میرے خلاف ہیں میرے خلاف بغاوت کر رہے ہیں تو ان کی سرکوبی کے لیے وہاں سے لشکر بھیج جائے گا مہدی علیہ السلام کے دور میں اس علیہ السلام کا نظور بھی ہوگا اور وہ مہدی کے امامت میں سلاد بھی ادا کریں گے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا وہ گروہ قیامت تک غالب رہے گا اور یہ غلبہ جو ہے کبھی عدد کے ذریعے سے ہوگا اور کبھی دلیل اور برہان کے ذریعے سے ہوتا ہے دونوں طرح کے غلبہ ہوتا ہے تو جو حق پر جماعت ہے وہ اپنے دلیل اور برہان اور حجت کے لحاظ سے دیگر جو ملتیں ہیں دیگر جو فرقے ہیں ان پر ہمیشہ قائب رہنے والی جماعت ہو جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا میر کہے گا تشریف لائیں اور ہمیں صلات پڑھائیں وہ جواب میں فرمائیں گے نہیں تم لوگ خدا ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو یہ اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے عطا کردہ اعزاز ہو گئے صحیح مسلم کی روایت یعنی ہستے عیسیٰ علیہ السلام امامت نہیں کریں گے بلکہ مہدی علیہ السلام ہی لوگوں کی امامت کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی امامت کے میں نماز پڑھیں گے یہ حدیث مسند حارثہ بن ابی اوسامہ میں جابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یعنی انہی سے مروی ہے اور اس میں مہدی نام کی شراحت بھی ہے یعنی جو نماز پڑھائیں گے جو مسلم کی میں نے حدیث پیش کی اس میں نام ذکر نہیں کون نماز پڑھائے گا لیکن حارث بن ابی کے جو مسند ہے اس کے اندر یہی حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہوئی ہے مسلم کے اندر بھی جاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور حارث بن ابھی اسامہ کی مسند میں بھی یہ جاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے اور ان میں مہدی کا نام کی سراحت ہے یعنی مسلمانوں کے امیر مہدی یہ جو ہے خود عیسیٰ علیہ السلام کو سلاد پہانے کی دعوت دیں گے یعنی پہلے وہ دعوت دیں گے لیکن عیشا علیہ السلام کہیں گے کہ تم خود آپس میں دوسرے کا ہو لہذا تم نماز پڑھاؤ تو آتے مہدی علیہ السلام لوگوں کو نماز پڑھائیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن باطل فرقوں نے اپنے مہدی کو برحق ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کی جو یہ تعویل کی ہے کہ عیشا علیہ السلام مہدی کے امامت میں نہیں بلکہ ان کے متبعیر میں سے کسی کی امامت میں صلاح ادا کریں گے وہ باطل اور حدیث کے خلاف ہے کیونکہ جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا وہ کیا کہتے ہیں کہتے نہیں مہدی علیہ السلام نے کوئی اور پڑھائے گا تو انہوں نے اے, اس, اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جو حدیث ہے حارث بن ابی وہ کی جس میں باقاعدہ سراعت ہے کہ مہدی علیہ السلام پڑھائیں گے مہدی علیہ السلام پڑھائیں گے لہذا تمہارا یہ کہنا کہ مہدی علیہ السلام نے کوئی اور ہوگا یہ تمہاری بات کو جو ہے باطل اور حدیث کے خلاف ہے اور انہوں نے حدیث کی تعمیر اس لیے کی تاکہ ان کے مہندی کا جو انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے وہ بھانڈا پھوٹ نہ جائے اس لیے اپنے جھوٹے مہدی کو سچا اور برحق ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی غلط تعویل کی ہے لیکن کہاں تک تعویل کریں گے کہاں تک تعویل کریں گے اتنی ساری حدیثیں اللہ کے سلی وسلم سے پائی جاتی ہیں کن کن حدیثوں کی وہ تعویل کریں گے جیسے کہ علیہ اسلام کا آنا تجال کا قدر کرنا دونوں کو مل کر کے یہ ساری چیزیں اور رکنےمانی کے پاس بیت ہوگی تو یہ ساری چیزیں جو ہے کیا نام ہے یہ حدیثوں کے اندر موجود ہے لہٰذا کن کن حدیثوں کے قابل کریں گے ابو سعید خدری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سروایت کرتے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہوں گے کون مہدی علیہ السلام اللہ کے سرماتے ہیں جن کے پیچھے عیشا بن مریم سلاد پڑھیں گے جی اور یہ جو ہے ابو نعیم نے اپنی کتاب مہدی کے اندر جو ہے بیان کیا ہے کتاب المہدی میں اور حدیث صحیح ہے اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب امن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اس میں بھی مہدی کا ذکر نہیں ہے لیکن دیگر حدیثوں میں ثابت ہوتا ہے کہ مہدی علیہ السلام ہوں گے اور مہدی علیہ السّلام افضل عیسیٰ علیہ السلام میں سمجھتا ہوں اس بحث کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نبی کے مہندی کے پیچھے سلاد پڑھ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہدی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ابرتر ہرگز نہیں مہید علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد ہیں جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی و رسول ہیں اور نبی کا مقام جو ہوتا ہے کائنات میں سب سے اونچا ہوتا ہے اس لیے یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کا مقام اونچا ہوگئے یہ بے بنیاد ہے یہ جھوٹ اور غلط بات ہے یہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیش اور توہین ہے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت اونچا ہوگا وہ نبی برحق تھے اور رسول تھے اللہ رب العارمین ان کو کتاب تا فرمائی اور اللہ کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے وہ دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے اور کسی کے پیچھے نماز پڑھ لینے سے نماز پڑھانے والے کی فضیلت ثابت نہیں ہو جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں اب بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی اور ایک سفر میں عبدالرحمٰن بن عوف عب کے پیچھے سلاد پڑھی لہذا یہ کہنا کہ نماز پڑھ لینے کی وجہ سے مہدی علیہ السلام افضل ہوں گے یہ بے بنیاد اور غلط بات ہے عیسیٰ اسلام کا مہدی کے پیچھے سلاد پڑھنے کی حکمت صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بن کر کے اور آپ کی شریعت کے پابند بن کر کے اتریں گے کوئی نیا دین لے کر کے نہیں آئیں گے اور نہ ہی نسانیت کے دائیں اور مبلک بن کر کے آئیں گے خود مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قیادت جار سے قطال کریں گے اس لیے ان کی پیشے نماز پڑھیں گے اور یہ امت کے لیے اعزاز ہے مہدی کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا ہے تو یہ ہادی سیاح میں مہدی کے ظہور کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں وہ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں اور نہ ہی احادیث میں بیان شدہ علامات اور شفاف کا حامل ابھی تک کسی کو پایا گیا اگرچہ تاریخ کے مطالعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو اہم ترین عقیدہ مسلمانوں کا مسلمانوں کا اس اہم عقیدے کی لاعلمی کی بنا پر لوگوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور کچھ لوگوں نے شہرت کی خواہش میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا لیکن ابھی تک مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوا ہے ابھی تک مہدی علیہ اسلام کا ظہور نہیں جنہوں نے بھی دعویٰ کیا وہ سب جھوٹے دجال اور کزاب ہیں مفتری ہیں اور وہ مہدی نہیں جھوٹے ہیں اور جن جن لوگوں نے بھی ابھی تک مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو آج کے درس میں اتنی باتیں ہم نے پڑھی ہیں ان اللہ اگلے درس میں جن لوگوں نے مہندی ہونے کا دعویٰ کیا ان کے بارے مختصر طور بتائیں گے پھر مہندی کے تعلق سے ایک تیسرا جماعت درست ہوگا کہ مہدی علی اسلام کے تعلق سے جو اعلانات اور صفات بیان کی گئی ہیں ان کو ایک جگہ ایک ساتھ اختصار کے ساتھ ہم بیان کر دیں گے تاکہ کوئی آدمی آپ کے عقیدے سے کھلواڑ نہ کر سکے اور جب کوئی آدمی مہندی ہونے کا دعویٰ کرے آپ اس پر فون رد کر دیں کہ تم جھوٹے ہو تم جال ہو مفتری ہو کذاب ہو اور جو مہدی کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا ہے اور ابھی وہ حالات نہیں ہوئے جن حالات میں مہدی علیہ کا ظہور ہوگا لہذا تم دجال اور کذاب ہو تو آج کے درس میں اتنی باتیں ہم نے جو پڑھی ہیں سنی ہیں اللہ تعالیٰ سماج دعا کہ اللہ ابرامین ہمیں عقیدے پر پختقی عطا فرمائے اور اللہ رب ہمیں صلی اللہ علیہ کے فہم کے مطابق دین کو سمجھنے کے توفیق عناص الرامین وصل العبین محمد والمین و جداکم اللہ وسلم علیکم و اللہ وبرکاتہ